شهر رموان الذي انزل فيه القرآن تدل للناس وبينات من الهدى والقرآن وقال جل وعلا في مقام آخر اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة تنہا انل پہ ابل ما اخبار اللہ سب العالمی نے قرآن مجید قرآن حمید اہل ایمان پر ان کی رشد و ہدایت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر ناطر کیا ہے اور پھر مطالبہ کیا ہے کہ ایماندار لوگ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں اس کو قائم کریں قرآن مجید قرقان حمید میں جو اقامات اللہ سبحانہ ہو و تعلیٰ نے نازل کیے ہیں اس پر عمل پیرا ہوں جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے وہ کام سر انجام دیں جن سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے رک جائیں اور اس منزل من اللہ کتاب کو قائم کرنا اس کے احکامات کی وجہ آزری کرنا سبھی ممکن ہے کہ جب اس کو سمجھا جائے گا کہ اس کے اندر اللہ تعالی نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کن کاموں سے ہمیں منع کیا گیا ہے کن کاموں کے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور اس کی سمجھ سبھی آ سکتی ہے جب اس کو پڑھا جائے گا تو قرآن مجید قربان حمید کو پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا اس کے احکامات کو سیکھنا اور پھر ان احکامات کو سیکھ کر انہیں جان کر ان پر عمل کرنا یہ اللہ تعالی کی اس کتاب کا حق ہے اسے پڑھا جائے اسے سمجھا جائے اور پھر اس کو قائم کیا جائے اس پر عمل پیرا ہوا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انہم اللہ التورات والانجیل جن کو ہم نے تورات دی وہ تورات کو قائم کرتے جن کو انجیل دی تھی وہ انجیل کو قائم کرتے اور جن جن لوگوں کی طرف جو جو کتابیں اللہ کی طرف سے نادل کی گئی ہیں وہ انہیں قائم کرنے والے ان کا حق ادا کرنے والے بنتے لاسالو من فوق و من تاجلی کتاب اللہ کو قائم کرنے کے نتیجے میں اس کا حق ادا کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالی ان کو اتنا رجب دیتا اتنا مال دیتا کہ وہ اوپر سے بھی کھاتے اور گاؤں کے نیچے سے بھی اللہ تعالیٰ انہیں رکھ دیتا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر نازل ہوتی اگر یہ لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب کو قائم کریں اس کا حق ادا کریں تو کتاب اللہ قرآن مجید قرآن امید کا حق ہے کہ اسے بھی قائم کیا جائے یعنی اس کو پڑھا جائے اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل پیرا ہوا جائے تو قرآن مجید قرآن حمید کی تلاوت کے لیے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے کچھ اصول اور کچھ قوانین وضع فرمائے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں ارادہ ہو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا سستا عز اللہ, اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ سبحانہ ہوا کا تمہیں اپنی پناہ میں لے آئے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر لو مانگ لو کہ اللہ ہمیں پناہ دے دے اور شیطان مردود کے شر سے بچا یہ اللہ سبحانہ و رکھا کا حکم ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالی سے صلاح طلب کر رہے واقعی کریں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید قرقان امیر کی آیات کے بارے میں وہ تمہارے دل و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کرے تم عقلیات کے گھوڑے دوڑانے لگ جاؤ اور وہیں پر غیر مصروف ایمان سے ہاتھ پھینک لو یہ شیطان کا ایک طریقہ کار ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کہ وہ اور پڑھنے والے کو اور کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے اور یہ بات اللہ تعالی نے پرانے مجید میں فرمائی ہے لوگوں نے کہا نا اللہ کتاب میں قرآن میں جا بجا مثالیں بیان کرتا ہے کیا فائدہ ہے اس کا یہ بھی کتی رہا اللہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے لیکن وَمَا بھی ہی علم خاط فاسقوں کے علاوہ اور کسی کو گزرا نہیں کرتا جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ ان آیات کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے سرما بردار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آمن بھی ہی کلا ہمارا سب پر ایمان ہے ساری ایسے ہمارے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں تو شیطان کے سر سے بچنے کے لیے پناہ طلب کی جائے اور پناہ طلب کرنے کا طریقہ کار مختلف ان موقعوں پر مختلف ہے مثال کے طور پہ انسان بیت الخلا میں داخل ہوتا ہے بیت الخلا میں جاتا ہے تو اس وقت بھی شیطان کی شرح سے اور ان کی حفاظت سے پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہے کہ اللہ مجھے ان شیطانوں کے شر سے اور ان کی حفاظت سے پناہ عنایت کروا دیں اس کے لیے کچھ الفاظ کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بندہ داخل ہوتے ہوئے پڑے بسم اللہ اللہ من مسجد میں داخل ہونا ہے پھر بھی شیطان کے ساتھ سے پناہ مانگنی اعدب اللہ قدیم عظیم الحمد للہ والصلاح والصلاح والصلاح على رسول اللہ, اللہم فعلی رحمت اللہ. باہر نکلنے لگے پھر یہ ساری دعا دوبارہ پڑے آخر میں یہ کہہ دیں اللہ انی اچھا من ناظری بچڑ میں داخل ہوتے ہوئے بھی بنا طلب کی نکلتے ہوئے بھی بنا طلب کی. کسی کو غصہ آ جائے وہ بھی پناہ مانگے شیطان کے سر سے کھینچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے کیا کہے أعوذ باللہ من اللہ نے مختلف موقع پر مختلف طریقہ مختلف دعا تعاف کے علیحدہ علیحدہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے اور سمجھائے ہیں اور قرآن مجید قرقان حمید کی گراوت سے قبل نبی علیہ السلاۃ وسلام جن الفاظ کے ساتھ تعاون دیا کرتے وہ کچھ اس طرح تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم عظیم منطیم و نفسی و نفسی, و نفسی سیدہ سید رضی اللہ تعالی حاصلاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآنِ مجید کی تلاوت سے قبل یہ الفاظ پڑا کرتے ہوئے اور بلّاہ سبیل علی بن سیدان عظیم بن ہم اے بنحتے اے بنکتے تو مختلف موقعوں پر شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ سکھائے تو جس موقع پر جو لفظ نبی علیہ اللہ سلام نے استعمال کیے ہیں پناہ مانگنے کے لیے اس موقع پر وہی لفظ استعمال کرنا چاہیے تو قرآن کی تلاوت سے پہلے جو اعز باللہ پڑھنے کا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق پڑھی جائے آئینہ محمد e صلی اللہ علیہ وسلم تمام کا طریقوں سے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جس طریقے سے بنا جس موقع پر انہوں نے مانگی ہے یا سکھائی ہے اس موقع پر اسی طریقے سے پناہ مانگنی چاہیے تو کچھ لوگ وہ قرآن وجیر کی تلاوت سے پہلے وہ غصے والی اعظب باللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں باللہ من الشیطان اعظب یہ نبی رسلاۃ وسلام کا طریقہ نہیں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعاون کرنے کا غصے کے وقت ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے ایک بندے کو غصہ رہا تھا نبی علیہ نے فرمایا مجھے ایک کلمہ پتا ہے اگر وہ کلمہ یہ مندہ کہہ لے تو اس کا غصہ کا پور ہو جائے گا ختم ہو جائے گا وہ کیا ہے باللہ اور سنن اربا کے اندر قرآن مزید کی تلاوت سے پہلے جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑے ہیں وہ ہیں اعظب اللہ سمیر علیم مین رضیم ہم بنک پہ ہی, ونفتے ہی ونفتے. پھر بنکتے مجید کی تلاوت اگر تو زبانی کرنی ہے تو کوئی بھی مسلمان آدمی کسی بھی حالت میں قرآن پڑھ سکتا ہے اللہ تعالی کا ذکر کر سکتا ہے ہر حال میں شرط یہ ہے کہ بندہ مؤمن ہونا چاہیے مومن مسلم ہو مواحد ہو ہر حال میں زبانی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے قرآن پڑھ سکتا ہے اذکار کر سکتا ہے دعائیں مان سکتا ہے کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا منع نہیں ہے خا وہ ذکر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت والا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی گئی دعاؤں والا ہو لیکن اگر پرانے مجید کو مصحف کو ہاتھ لگانا ہے چھونا ہے اس کو پکڑ کے تلاوت کرنی ہے تو پھر حائزہ عورت اور جنبی مرد اور جنبی عورت کے علاوہ باقی سب قرآن مجید کو پکڑ سکتے ہیں مصحف کو اٹھا سکتے ہیں بشرتی کہ وہ مومن و مسلم ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ قرآن الا فاہر کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر طاہر آدمی پاکہ شخص وہ قرآن وزیر کو چھوئے اور جنبی اور فائدہ یہ پاکیدہ نہیں ہوتے کیونکہ اللہ سبحانہ ہوا تو نے انہیں پاکہ ہونے کا حکم دیا ہے ان کون تم جنو بند اگر تم جنابت کی حالت میں ہو مرد یا عورت ستا تو تو حاصل کر لو تاہر ہو جاؤ اور فائدہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کے شریف نہ جاؤ ہتا ہو رہنا پتا وہ حید سے پاک ہو جائیں سائی رات تو حید سے پاک ہونے کے بعد جب وہ باتیدگی حاصل کر لے بن جائے تو نمی نہیں ہوتا تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حائدہ بھی اور جمبی بھی دونوں جب تک غسل نے جنافت نہ کر لے اس وقت تک وہ ظاہر نہیں ہوتے اور پرانے مجید فرقان نوید کو اٹھانا مصحف کو پکڑنا منع ہے سوائے پاکیزہ کے پاکیزہ مرد اور عورت وہ سب کو چھو سکتی ہے پکڑ سکتی ہے ان کے لیے پرانے مجید کو اٹھانا پکڑنا یہ جائز اور گوشت ہے حائدہ اور جنبی یہ پاکیدہ نہیں ہوتے طاہر نہیں ہوتے تو اس لیے منع ہے کیونکہ نبی اللہ نے فرمایا ہے لا مسل قرآن اللہ خار باقیدہ مرد و عورت کے علاوہ کوئی اور قرآن مجید قرآن امیر کو نہ چھوئے نہ پکڑے نہ ہاتھ لگائے ہاں یہ لوگ فائدہ اور جنبی قرآن پڑھنا چاہے ذکر کرنا چاہے زبانی کر سکتے زبانی قرآ مجید کی تلاوت زبانی ذکر اظہار کر سکتے ہیں کوئی حرض نہیں سید آئے صاحبہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں ہوتے اور سو جاتے مین غیر پانی کو چوئے بغیر پانی کو ہاتھ لگائے بغیر حالت جنابت میں ہی سو جاتے ہیں تو کیا سوتے ہوئے ازدار نہیں ہیں تو آئے ہیں ازدار ہیں سونے کے سورہ فتر کی آخری دو آیات کی تلاوت ہے آخری تینوں سورتیں سورہ فلق سورہ ناس اور سورہ اخلاق پڑھ کے تین بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے بلا کرتے تھے دونوں ہاتھوں کو جمع کرتے ان میں تھوک مارتے پھر اس کے بعد یہ تینوں صورتیں پڑتے اور اپنے سارے جسم پر ہاتھ پھیرتے پھر دوبارہ دونوں ہاتھوں کو جمع کرتے ہاتھوں میں تھوک مارتے اور پھر یہ تینوں صورتیں پڑتے پھر ان کو سارے جسم پر پھیرتے تیسری مرتبہ پھر اسی طرح کرتے اور پھر رات کے آخری حصے میں جب اٹھتے تو سوریہ المران کی آخری تک آیات تلاوت کیا کرتے تھے جو پرانے مجید پڑا جا رہا ہے حالتِ تنابت میں نقیرہ اللہ تو سلام پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو گئے اسی طرح جو جنبی آدمی ہے اس نے وسل کرنا ہے تو بس قلع میں وہ پڑے گانا وضو کرنے کے لیے وہ بھی تو پرانے مجید قرقان حمید کی آیت ہے اور حصہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اسی طرح جنبی آدمی طلائی حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جائے بیت الخلاء سے نکلے تو نکلنے اور داخل ہونے کی دعا پڑے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو زبانی اللہ تعالی کا ذکر کرنا حائزہ اور جنبی کو منع نہیں کر سکتے ہیں لیکن مصحف کو چھونا قرآن مجید قرقان حمید کو پکڑنا ان دونوں کے لیے جائز نہیں ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے آ زبانی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں قرآن زبانی پڑھنا چاہیں تو پڑھ دیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول و معفور ہے اور حابد ہے پھر قرآن مجید قربان حمید کو پڑھنا کیسے ہے لا لا رسول اللہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے جس طرح نماز پڑھنے روزہ رکھنے حج کرنے زکات دینے میں اس وائع ہے ویسے ہی قرآن پڑھنے میں بھی اس وائع ہے قرآن بھی ویسے ہی پڑھا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اپنی من مانی سے اپنے بنائے ہوئے طریقے سے اپنے پسندیدہ انداز سے قرآن پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے اگر خلاف ہو تو جائز نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ماں آتا رسول ماں نہن فنتا ہوں جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ لے لو جسے جس روکا ہے نہیں دیا اس سے بعد آ جاؤ رک جاؤ اور فرمایا ہے ربی کا لا یؤمنون آپ کے رب کی قسم یہ مومل نہیں ہتھی کا بیما سازانہ دہنا ہوں ہتھی کہ آپس کے جھگڑوں میں آپ کو فیصل تسلیم نہ کریں دیں ملا یجنوں کی ہر جامہ پیسہ اور جو فیصلے آپ نے کیے ہیں اس کے بارے میں آپ کے طریقۂ کار کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر ذرا سی بھی میل نہ رکھیں وہی سلیم و اور اپنے سرے تسلیم کو خم کر لیں آپ کے احکامات اور آپ کے فیصلوں کے حضیم صلی اللہ علیہ وسلم آ. سارے طریقوں سے بہترین اعلی ترین اور عمدہ ترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ سرل عموری مردہ آلوہا اور طریقوں میں سے بدترین طریقہ وہ ہے جو کسی نے اپنی طرف سے کھڑ لیا ہو تو جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے قرآن مجید، قرآن امید کی تلاوت کرنے کا اور اس کو پڑھنے کا وہی طریقہ کار اپنایا جائے اور نبی علیہ اللہ وسلام کا کیا طریقہ تھا قرآن پڑھنے کا شہید بخاری کے اندر حدیث موجود ہے سیدنا انس سبن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا بے خاق تیرا آتو صلی اللہ علیہ وسلمہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا کیا انداز تھا کیسے قرآن پڑھا کرتے تھے فرماتے ہیں کانک فرماً مدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گراف تھی لمبا کھینچ کھینچ کے پڑھنے والی اور سال کو لمبا پھینکتے تھے اور بطور مثال انہوں نے بس اللہ پڑھ کے سنائی فرمایا یفرا پڑھتے فرما فیا مدو بی بس ملّلہ بسم میں لفظ اللہ کو لمبا کھینچتے یدو بی الرحمان لفظ الرحمان کو بھی لمبا کھینچتے یمو بی الر رحیم لفظ الرحیم کو بھی لمبا کھینچتے تو مد والے جو حروف ہیں حروف مداح انہیں لمبا کھینچتے الفاظ کو نکھیر نہ, خیر نہ خیر کے وعدے کر کرتے کرتے تیری کے ساتھ جلدی کے ساتھ سفید سے قرآن پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے آپ کی سنت کی مہالفت ہے تو قرآن آہستہ آہستہ کھڑا جائے الفاظ کو پھینک پھینک کے کھڑا جائے امن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا سن نبی داوج کے اندر یہ حدیث موجود ہے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گراہ کیسی تھی فرماتی ہیں آپ کو ان کی گراہک کے بارے میں پوچھ کے کیا کرنا ہے خیر انہوں نے گراہ کا طریقہ کار بتایا و نا آتا تیرا آتا ہوں رسول اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گراہ کا طریقہ کار بتایا فائی گاہ یا تن آپ تیرا ہر فن ہر فن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گراٹ کرنے کا انداز انہوں نے بتایا گرا کر کے تھوڑا سا قرآن پڑھ کے سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قرآن پڑھا کرتے تھے اس انداز میں پڑھا کہ قرآن کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ علیحدہ علیحدہ واجے طور پر سمجھ آنے والا تھا کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں بڑی تیری کے ساتھ پتا ہی نہیں چلتا کہ نفر پڑا ہے تو کیا پڑا ہے یہ طریقہ کا نہ ہو قرآن پڑا جائے ایک ایک حرف پیدا کر کے لفظ کی سمجھ آئے کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن وجید فرقان امید کی تلاوت فرماتے ہیں صحابۂ کرام فرماتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی ذرا تیزی کے ساتھ قرآن پڑھنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشبت ہماری رفتار کچھ تیز ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سورت کو پڑھنے کے لیے جتنا وقت لگاتے تھے اس سے کم وقت میں ہم بڑی صورت پڑھ دیتے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی آہستہ آہستہ قرآن پڑھتے تھے بہت ٹہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جس قدر آہستہ تار اور ٹھہراؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس سے اگر تھوڑا بہت تیز بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وجمین فرما رہے ہیں کہ ہم اس طرح پڑھتے تھے کہ چھوٹی سورت آپ پڑھتے اس سے پہلے ہم بڑی صورت پڑھ لیتے تھے آپ کی چھوٹی سورت ہماری بڑی صورت سے بھی بڑی ہو جاتی تھی تو نبی علیہ السلاق و کی رفتار سے تھوڑا سا اگر تیز بھی ہو جائے تو اس میں کوئی ہرج اور مداحفے والی بات نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ہی تیز رفتار ہو جائے اڑان پر پڑھنے کی تو یہ ٹھیک نہیں ہے اس کی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے نہ یہ قریبہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی طرح ام سلامات رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام سلام کی تیرا کیسی تھی آپ کا قرآن پڑھنے کا انداز کیا تھا فرماتی ہیں یو پت پہ او پہ را آتا ہوں آیا تن آیا تن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرار کرتے تو اپنی گرا کے اندر ہر ہر آیت پر وقف کرتے ہر ہر آیت کو دوسری آیت سے جدا کرتے پڑتے جامع ترمری اور سنن نبی داود کے اندر یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے یس کے ان کے راہتا ہوں آیا سن ہر ہر آیت پر وقف کرتے ہر آیت کو دوسری آیت سے جدا کرتے پڑھتے درمیان میں وقف کرتے پھر بطور مثال سورہ فاتحہ پڑھ کے انہوں نے سنائی اور سکھائی کہتی ہیں آپ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین سما یا الحمدللہ رب العالمین پڑھتے پھر روک جاتے یقراؤ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم پڑھتے سنما یاتے ہو پھر روک جاتے یک مالک یوم الدین سنما یاتے ہو مالکی یومی دین پڑھتے پھر رک جاتے طریقہ بھی بتایا اور مثال بھی بتائی اور وعدے کر کے سمجھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے ہر ہر آیت پر رکتے وقف کرتے پھر اگلی آیت پڑھتے پھر رکتے پھر, پھر, پھر اگلی آیت پڑھتے تو یہ ہے قرآن مجید قرآن امیر پڑھنے کا انداز اور طریقہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن پڑھا جائے روک روک کے ٹہر ٹہر کے اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ ٹیبی بھی نہ ہو اور دو دو تین تین چار چار آیتوں کو اکٹھا ایک سانس میں پڑھنے والی روش اور عادت بھی نہ ہو آیت بڑی ہے یا آیت چھوٹی ہے جہاں اللہ تعالی نے آیت بنائی ہے تو آیت بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ رکا جائے چہرا جائے یہاں پہ دو دو تین تین آیتیں اکٹھی بندی جائیں تو آیت بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اور قرآن مجید کا بہت بڑا موجودہ بہت بڑا اعجاز وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وارس پہ رانا قرآن مجید قرقان حمید کو ٹہر ٹہر کر پڑھیے تو نبی علیہ السلام سلام نے ٹہر ٹہر کر قرآن پڑھنے کا انداز اور طریقۂ کار اپنے عمل کے ساتھ بتا دیا کہ ٹہر ٹہر کر قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی آیات پر وقفہ کیا جائے قرآن مجید قرقان حمید کی ہر ہر آیت پر رکا جائے پھر اگلی آیت پڑھی جائے اسی طرح اللہ تعالی نے حکم دیا وہ قرآن سارا پناہ قرآن ہم نے اس کو جدا جدا آیات میں نازل کیا ہے لکھا پر آنا سے کیوں اس لیے بنایا ہے قرآن کئی چھوٹی چھوٹی کئی بڑی بڑی آیات کیوں بنائی ہیں اس لیے لی تاکہ آپ یہ لوگوں کے سامنے پڑھیں تلاوت کریں رک کر وقفے کے ساتھ ٹھہر کر و نزل اور قرآن کو ہم نے اکٹھا نازل نہیں کر دیا بلکہ مختلف وقفوں کے اندر نازل کیا ہے نازل بھی چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی آیات میں کیا ہے اور یک مشت بھی نادر نہیں کیا سارا قرآن یک نہیں اترا تیئیس سال کے ہرتے میں تھوڑا, تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے اور جو تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے وہ ہر مرتبہ آیات کی صورت میں اترا ہے تو آیات پر وقف کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور وقف نہ کرنا یہ نبی السلاۃ وسلام کی سنت اور آپ کے طریقے کی مخالفت ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فلیہ حضر اللہ دینا خال پون جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے خوف کھانا چاہیے صیبہ فیتنا کہیں وہ فطرے میں مبتلانہ ہو جائیں یا عذاب علیم دردناک عذاب نہ انہیں آ جائے نبی سلاۃ وسلام کی سنت کی مخالفت کرنا آپ کے طریقہ کار کی مخالفت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی کاموں کے بارے میں افاع ہاتنا ہیں نماز پڑھنے میں طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا اپنایا جاتا ہے کہ جو نبی کے طریقے کے مطابق نماز نہ پڑے اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے جواب دینے کا انداز اور طریقہ کار اور نصاب سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا جاتا ہے ان کے اسوا اور ان کی سنت کے مطابق حج کرنے کا انداز اور طریقہ کار وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا دیا جاتا ہے تو قرآن اس کے لیے کیا نبی علیہ وسلام اس بائی ہاسنا نہیں ہے یقیناً ہے ہر کام کے اندر نبی علیہ وسلام اس بھائی ہاسنا ہے بہترین نمونہ ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے بھی انداز طریقۂ کار وہی موت ہوگا وہی صحیح ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے آلود سننا بل کے ہاں متفق عالیہ اصول ہے حقیقے کی چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے عمل کی قبولیت کی کیا شرطیں ہیں عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے نمبر ایک وہ عمل کتاب و سنت سے ثابت ہو بدھ نہ ہو کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہو پھر عمل قبول ہوگا وغیرہ نہیں نمبر دو وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ادا کیا جائے اب نماز پڑھنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے لیکن اگر کوئی نماز پڑھنے کا انداز اپنی مرضی سے اپنا لے تو اس کی نماز ہے ہی نہیں راہ نہیں رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ارجع فصلی لم جا جا کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی پھر بیچارہ پڑھ کے آیا آپ نے پھر کہہ دیا نے نہیں پڑھی تیسری بار پڑھ کے آیا فرمایا ان لم لمب تو نے پڑھی نہیں دو, دو کر فال ہیں کوئی لگی نکتی نہیں تو طریقہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نہیں ہوگا تو پھر بھی عمل قبول نہیں عمل بداتے خود وہ بھی کتاب و سنت سے ثابت ہو اور اس کو سر انجام دینے کا طریقہ کار وہ بھی کتاب و سنت سے ثابت ہو اور تیسری شرط کیا ہے کہ عمل کرنے والا مومن اور موحد ہو یہ موٹی موٹی تین شرطیں عقیدے کی تقریبا ہر چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں یہ عمل کو قبول ہونے کے لیے یہ تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایسے سنت والا کے عقیدے کی ہر کتاب کے اندر یہ بات ہو تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا یہ بھی نیک عمل ہے اور کار ثواب ہے تو اس کی قبولیت کے لیے بھی شرط ہے کہ یہ بھی نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اس کی تلاوت کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سمجھایا ہے اس طریقہ کار کو اپنایا جائے ٹہر ٹہر کر آیات پہ وقفہ کر کے ہر آیت کو علیحدہ علیحدہ کر کے حرفوں کو نہ پھیر نہ پھیر کے پڑھا جائے اور تسلی اور سکون کے ساتھ اس کی تلاوت ہو یہ کا حق ہے قرآن مجید قرآن حمید کی تلاوت کا تو قرآن کی تلاوت کے بعد اس کا دوسرا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے تو سمجھنا قرآن مجید کے احکامات کو یہ ہر محمد ہر مسلم پر لازم ہے ضروری اور فرق ہے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید قرآن کا علم حاصل کرنا قرآن کو سمجھنا یہ صرف چند ان لوگوں کا کام ہے جو ممبر و محراب کے وارث ہیں مساجد و مدارس کے اندر رہنے والے لوگ ہیں لیکن یہ خیال عام ہے عقیدہ باطل ہے نظریہ یہ غلط ہے قرآن کی سمجھ حاصل کرنا یہ بھی ہر مسلمان پر کلمہ گو مومنٹ پر فرض اور واجب ہے ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ قرآن مجید قرقان حمید کی سمجھ حاصل کرے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نادر کیے ہیں انہیں سمجھے انہیں جاننے ان کا علم حاصل کرے ہمارے ہاں تو دونوں دنیا کی لائن علیحدہ اور دین کی لائن علیحدہ کرتی ہے لوگوں نے عیسائیت کی طرح رحبانیت والا ذہن بنا لیا ہے وہ بھی ایسے کرتے تھے یہ راہب لوگ ہیں یہ دیندار باقی سارے دنیا دار ہمارے مسلمانوں نے بھی یہ تبدیل شروع کر دی ہے سیدنا عمر فاروق الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو بندہ تجارت کے اقامات اچھی طرح پڑھ اور سیکھ نہیں دیتا وہ ہماری منڈی میں آ کے سوزانہ دیں گے جس بندے کو تجارت کے احکامات نہیں آتے بے و شیر خرید و فروخت کے اسلامی اصولوں کا پتہ نہیں کسے وہ ہماری منڈیوں میں آ کے سودا نہ بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے جو اسلام ہے اور اسلام کا ملک ہو اسلامی شہر ہو اور اس میں تجارت اور کاروبار حرام ہو امیر المین اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے تو دین کو سمجھنا اور سیکھنا ہر بندے کے لیے لاد اور ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہا بھی دی ہے فرمایا ہے نظر اللہ عمران سم آنا حریفہ اللہ تعالیٰ اس بات اس آدمی کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے سرو تازہ رکھے اس کے چہرے کو جو ہماری بات کو سنتا ہے وہ آ کے رہا پھر اس کو یاد کر لیتا ہے وہ آ یاد کرنے کے بعد پھر اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اس کو بچا کے رکھتا ہے تحریف اور تغیر اس میں پیدا نہیں ہونے دیتا اور پھر ہا کما سمے جیسے سنا تھا ویسے ہی آگے بیان کر دیتا ہے ایسے بندے کو اللہ ہمیشہ خوشیوں سے ہم کنار رکھے اس کے چہرے کو ترو تازہ رکھے اس کو خوش و خرب رکھے آج کہتے ہیں جس سے نہ پوچھو اس کو کوئی غم نہیں ہے جس سے پوچھ لو اس کو غم ہی غم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جو بندہ کتاب و سنت کی بات کو سنیں پھر اس کے اندر ہیر پھیر نہ کریں سن کے ویسے ہی آگے لوگوں کو سنا دے اور پہنچا دے مسجد میں آیا ہے خطبہ سنا ہے بات سنا ہے درس سنا ہے گھر جا کے بتائے رشتہ داروں کو بتائے اپنے ماں باپ لوگوں کو بتایا کہ آج میں نے قرآن کی یہ آئے سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ساری زندگی خوش رکھے اس کے چہرے کو تر و رکھے اس کے چہرے پہ پریشانیوں کے بادل نہ مڈلائیں اس کا چہرہ نہ مرچائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حاصل کرنے کا اور اس کے حقدار بننے کا آسان طریقہ ہے بات سنی قرآن کی اللہ کے نبی کے فرمان کی آگے جا کر سنا دیں ہمارے یہاں دوسرا جذبہ تو بڑا ہے اخبار پہ پڑا آج پلانے علاقے سے ریلا گزرے گا اب جس مجلس میں بھی بیٹھتا ہے اس بات کو ضرور چھیڑے گا کہ جی اب کھلا علاقے کے خلاف گزر رہا ہے پتا نہیں کیا بنے گا وہاں پہ صرف سر. تبصرے بھی ہوں گے باتیں بھی ہوں گی پسو. اخبارات میں کسی قسم کی بھی کوئی خبر آ جائے جو اس کے دل کو بھلی لگے اور ذرا سنسنی خیر معلوم ہو اڑاتا ہے آگے سے آگے پھیلاتا ہے خبریں اخبار وہ آگے منتقل کرنے کا بڑا جذبہ ہے وہ آگے بیان کرتے ہوئے نہ شرم آتی ہے نہ ٹانگیں کانپتی ہیں لیکن قرآن کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ آگے بیان کرتے ہوئے وہ شرم بھی آتی ہے حیا بھی آتی ہے اور کبھی کھڑے ہو کر بیان کرنی پڑے تو سانگے بھی کام نہیں ڈر جاتی وہ جی میں نے یہ کام زندگی میں کبھی نہیں کیا زندگی میں پہلی بار کرا زندگی میں پہلی بار تو بڑے کام کیے ہیں تم نے بہت سے کام ہیں بندہ زندگی میں پہلی بار بڑی جھٹائی کے ساتھ کرتا ہے ڈر کے کرتا ہے یہ کساب اللہ ہی اتنی مظلوم ہے کہ اس کی بات کو آگے کو ساتھتے ہوئے کیا اللہ تعالی کی کتاب اس کو آگے پہنچانا اس کی اہمیت اخباروں کی جھوٹی خبروں سے بھی کم ہو گئی ہے اپنے دل سے اپنے آپ سے بندہ سوال کرے اور پوچھ کے دیکھے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آگے نہیں پہنچایا اس کے لیے میرے دن میں اتنی تڑپ کبھی پیدا نہیں ہوئی جتنی خبروں کو آگے پھیلانے کے لیے پیدا ہوتی ہے کیا وجہ ہے سوتیلوں سے بھی پورا سنو کتاب اللہ کے ساتھ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یقیناً یہ مسلمان کے خیال شان نہیں ہے تو کتاب اللہ کو سمجھنا ضروری ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ اللہ سلام پہ پانچ پانچ آیات کر کے قرآن لیتے ہیں ایک روایت میں دس آیتوں کے الفاظ دیا گیا کہ پانچ یا دس آیتیں سیکھتے یاد کرتے جو احکامات ان پانچ یا دس آیات کے اندر موجود ہوتے وہ سارے کے سارے احکامات سیکھتے فلم قرآن ہم نے قرآن بھی سیکھا وہ تاویلا اور اس کی طویل و تقسیر وہ بھی ہم نے سیکھی تو قرآن پڑھنا قرآن کو یاد کرنا اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو سیکھنا اس کو سمجھنا اس کے احکامات کو جاننا یہ بھی ضروری ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ الباعی مجمع میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو قرآن تو پڑھنا آتا ہو قرآن یاد ہو اور اس کے احکامات معلوم نہ ہو کوئی ایسا نہیں تھا اور صرف آبے کرام ہی نہیں خیر القرون بلکہ خیر القرون کے بعد کے ادوار تک لوگ قرآن کرتے اور اس کے اقامات کو جانتے اور سیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ کیا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ کس کام سے منع کیا ہے کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ سنائی ہے کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دی جب تک قرآن سیکھا نہیں جائے گا تو اس کے پڑھنے میں لطف اور لذت نہیں آئے نتیجہ یہ نکلے گا پڑھنے والا پڑھنا شروع کرے گا اور سننے والے تھک جائیں گا زور تو پڑھنے والے کا لگ رہا ہے جو پڑھ رہا ہے اور تھک سننے والے رہے ہیں کیوں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہاں اگر اس کی آواز اچھی ہے تو وہ اس کی سور پہ سارے مست کے کھڑے رہیں گے اگر آواز اس کی اللہ نے خوبصورت نہیں بنائی تو پھر تو بہت ہی جلدی تھپ جائے گی یعنی سور سننے کے لیے آواز سننے کے لیے کچھ وقت برداشت ہو جاتا ہے محض قرآن سننے کے لیے نہیں ہاں قرآن کو اینا سے پڑھنا خوبصورت کر کے پڑھنا اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا یہ اللہ تعالی کو محبوب ہے پسند ہے لیکن قرآن بہر قرآن ہے کسی کی آواز اچھی ہو چاہے نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا یہ قرآن قرآن کی شاہر ایک مہینے کے اندر مکمل قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ مٹی متعین کی ایک مہینے کے اندر اندر مکمل قرآن مجید پڑھ لیا جائے جانے اور سنن میںاؤٹ کے اندر یہ حدیث موجود یہاں سال پورا گزر جاتا ہے قرآن کے تیس پاروں کی تلاوت مکمل نہیں ہوتی رمضان کا مہینہ آتا ہے کچھ لوگوں کو شروع شروع میں چار دن جوش چلتا ہے وہ قرآن کے دس بارہ سپارے ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اب تو ایسا ایسا قرآن پڑھنے سے لوگ اتنا زیادہ تنگی کترانے لگتے ہیں میا اس مومن کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے اس کی مثال سنگترے کی طرح ہے سیے گن وری روحا اس گن اس کی خوشبو بھی بڑی اچھی اور اس کا ذائقہ بھی بڑا اچھا ظاہر بھی اچھا اور باتر بھی اچھا اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کا مر کھجور کی طرح ہے سہ نوہا خوش ذائقہ تو اس کا بڑا اچھا ہوتا ہے لا ری ہا خوشبو اس کی نہیں ہوتی اور وہ منافق آدمی وہ فاجر آدمی جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال کر رہے ہانا پھول کی طرح ہے ری روحا سہیے اس کی خوشبو بڑی عمدہ ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اور وہ منافق و خاجر جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال فرمایا ہنزرا کوڑ تمے کی طرح ہے تانوہ مرغن بلاری ہرا اس کی خوشبو ہوتی نہیں ہے اور جب کے کوئی دیکھے تو ذائقہ اُس کا کڑوا ہوتا ہے اور قرآن مجید قرقان حمید کو جو بندہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے کوشش کر کے پڑھتا ہے زبان اس کی غلطی نہیں ہے تو اس کو پلا ہو اجران تو اجر دیے جاتے ہیں قرآن پڑھنے کا بھی مشقت اٹھانے کا اور والماہر بیربل اور جو قرآن کو بڑی مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے تو کیا ہی کہنے مل کے رام برارا وہ اللہ تعالی کے سفیر نیب و عزت فریقوں کے ساتھ ہوگا اس کا تو رتبہ ہی بڑا حال اور بلند ہے جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن کا ماہر ہے اس کی نسبت دوہرا اجہر ملتا ہے اس آدمی کو جو قرآن آڑ آڑ کے پڑھتا ہے یہ بات نہیں ہے عزیز کے الفاظ پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں بات سمجھ آ جائے دوہرا اظہر نے کہا یہ کہا ہے کہ جو قرآن کو مشبت کے ساتھ پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے وہ ارے ہی اور قرآن پڑھنا اس پر دشوار ہے فراہ اجران دو اجر ہیں اس کے لیے ذہن نہیں کہا دگنا اجر نہیں کہا کہ دو عدد اجر ہیں ایک اجر قرآن پڑھنے کا ہے اور ایک مشقت کو برداشت کرنے کا ہے اور جو شخص قرآن مہارت کے ساتھ پڑھے وہ ہلکے رام ستا را. وہ اللہ تعالی کے نیکوں اور فائزت خریقوں کے ساتھ اس کا جمع بڑا آلہؤ ارفا مرتبہ ہے اس کا اور قرآن پڑھنے کی نیکیاں ایک ایک ارب سے تخت نیکی اللہ سبحانہ سراہ فرماتے ہیں لیکن اب یہ کام کون کرے گا کون پڑھے گا جس کو اس کی کچھ سمجھ ہوگی جس کو پتا ہوگا سنے گا کون جس کو قرآن کے آکامات کا ارن ہوگا نہ نہ پڑھنے کو دل چاہے گا نہ سننے کو دل چاہے گا قرآن کے ساتھ لگاؤ اور تعلق قرآن فہمی کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے اور قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کام ہوتا ہے تو قرآن کو سمجھا جائے اور سمجھنے کے بعد اس کے احکامات پہ عمل پیرا ہوا جائے ورنہ اللہ تعالیٰ نے بہت بری مثال بیان کی ہے اس آدمی کی جو کتاب جن پر نازر کی جائے اور وہ کتاب کے حاملین بنیں اپنے آپ کو کتاب کے حاملین حامی رین کہ عمل نہ کرے جن کو سوراخ دی گئی انہیں اٹھوائی گئی پھر انہوں نے سوراخ کو اٹھایا نہیں اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے ان کی مثال اس گدے کی طرح ہے یا میرو جس پر کتابوں کا بوجھ لادا جاتا ہے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا ان لوگوں کی مثال بہت بری ہے تو گویا قرآن پر عمل نہ کرنا یہ بھی قرآن مجید کی تقریب ہے اللہ تعالیٰ کے نازر شدہ احکامات پر عمل پیرا نہ ہونا اللہ تعالیٰ احکا کے احکامات کو جھٹلانے کے متعارف دعویٰ تو کیا ہے نا کہ میں مؤمن ہوں مسلم ہوں اسلام و ایمان والا ہوں مسلمان کا مانا مسیح بردار مسلم عربی زبان میں اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کی ناک میں نکیل ڈال کے مہار مالک کے ہاتھ میں پکڑا دو مالک اس کو جہاں بھی چاہے نہیں جائے وہ اڑی نہ کرے اس کے پیچھے پیچھے چلتا جائے اس اونٹ کو کہتے ہیں مسلم تو اسلام قبول کرنے والے کو مسلم اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اپنی من مرضی سے زندگی کا ایک قدم نہیں اٹھایا اس نے اپنی مہار اپنے مالک کے ہاتھ میں اللہ رب العال کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے جہاں اللہ تعالیٰ رکنے کا حکم دے گا رکے گا جہاں آگے بڑھنے کا حکم دے گا آگے بڑھتا چلا جائے گا چاہے جان کی بازی لگانے پڑے اس لیے اس کو مسلم کہتے ہیں کہا ہے کہ میں مسلم ہوں اللہ تعالی کے احکامات کو ماننے والا ہے اور مان نہیں رہا احکامات کو عمل نہیں کر رہا اب دو باتوں میں سے ایک تو ضرور ہوگی یا تو یہ صحیح مانو میں مسلم نہیں یا وہ احکامات صحیح نہیں اس بنا پر اللہ سبحان العالیٰ نے احکامات جو نازل شدہ ہیں ان پر عمل نہ کرنے کو ان احکامات کی تقدیب قرار دیا اور یہ بہت بڑی وحید ہے اللہ فبحان تعالیٰ کی طرف تو اللہ تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرحان مجید کو نازل کیا شاہ رحمان اللہ اللہ قرحان رمادان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے اور اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا اسلوم سیاح کا مین الب کہ جو کتاب آپ کی طرف گہی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کے اماس المؤمنین کو بھی اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ جو کتاب اور حکمت کی تلاوت تمہارے گھروں میں کی جاتی ہے اس کا ذکر کرو اس کو یاد کرو اس کو پڑھتے رہو تو قرآن کی تلاوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی احادیث کی تلاوت دونوں کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالی نے امہات المؤمنین کو کتاب اللہ کی تلاوت بھی ہو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت بھی ہو انہیں بھی پڑھا جائے اور سوچا جائے یہ رکن ہے اللہ رب ابوال کا اور یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی سبزی قدار فرمائے وما علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ